الحمد لله وحده لا شريك له والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واتيوا الرسول واولي الامر منكم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللہ مبارک اللہ محمد وعلى علی محمد کما بارک على ابراہیم وعلى علی ابراہیم ان حمید مجید وقت ہمارا بہت مختصر ہے اس لیے میں بڑے اختصار سے بات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اللہ رب العزت نے انسانیت کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہ السلام مبوس فرمائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اللہ رب العزت نے نبوت کا دروازہ بند فرما دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صرف نبی ہی نہیں بلکہ آخری نبی ہے انبیاء علی اسلام کے بعد امت کی رہنمائی کے لیے ایک طبقہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عل مجمعین کا اور صحابہ کرام رضی عل مجمعین کے بعد طبقہ ہے فقاہ کا یہ تین طبقات وہ ہیں جو امت کی رہنمائی کرتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت کا دروازہ بند ہے اور صحابیت کے بعد اللہ پاک نے فقاہا کی ترتیب شروع فرمائی ہے امت کی رہنمائی کے لیے ہمارا صرف یہ ذہن صاف ہونا ضروری ہے کہ انبیاء علی السلام کی حیثیت کیا ہے صحابہ کرام کی حیثیت کیا ہے اور فقاہ کی حیثیت کیا ہے جب تک یہ بات سمجھنا ہے تو آدمی شخصیات سے خود کو جوڑ نہیں سکتا عام آدمی کا ذہن ہوتا ہے یا قرآن کی بات کرو یا حدیث کی بات کرو صحابہ کرام اور فقاہ کے بارے میں عموماً لوکٹ کٹ پیش کرتے ہیں اور ہم غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں ان کی حیثیات کو نہ سمجھنے کی وجہ سے جہاں تک تعلق انبیاء علیہ السلام کا ہے تو اس میں یہ بات تو آپ کے لمحے ہے جب ہم کسی کو نبی کہتے ہیں تو نبی کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس میں چار چیزیں مانتے ہیں نمبر ایک وہ بشر ہوتا ہے نمبر دو وہ معصوم انل الخطا ہوتا ہے جس کو ہم نبی کہیں گے نمبر تین وہ مفروض الاتباع ہوتا ہے نبی جب بھی کہیں گے تو ہم نبی کو بشر بھی مانتے ہیں نبی کو معصوم مبوس بھی مانتے ہیں معصوم بھی مانتے ہیں اور مفروض الاتباع بھی مانتے ہیں تو نبی کے اندر یہ چار شرطیں ہیں جو غیر نبی کے اندر ایک بشریت والی تو ہے لیکن باقی ذرا قابل ہوتی ہے کہ ہم ان کو کس حیثیت سے مانیں نبی کے لیے ضروری ہے کہ بشر ہو اور بشر کا معنی یہ ہوتا ہے کہ محسوس بھی ہو زو عقل بھی ہو اگر کسی بھی چیز کی تعریف آ جائے تو اختلافات ختم ہوتے ہیں یا آدمی شبات کے اندر پڑتا نہیں ہے میں نے کہا نا نبی کے اوصاف میں سے بنیادی وصف کیا ہے کہ نبی بشر ہو اور بشر کا معنی کیا ہے محسوس ہو اور ذو عقل ہو یہ بشر کی تعریف ہے اب دیکھیں ملائکہ اور جن یہ زو عقل ہیں لیکن محسوس نہیں ہیں اور حیوانات یہ ماسوس ہیں لیکن زو عقل نہیں ہے بشریت کے لیے ضروری ہے کہ ماسوس بھی ہو اور زو عقل بھی ہو تو انبیاء علی مسلاط اسلام کا پہلا وصف یہ ہے کہ نبی بشر ہوتا ہے اور دوسرا وصف یہ ہے کہ نبی یہ مبوس من اللہ ہوتا ہے یعنی نبوت یہ طاعت اور عبادات سے نہیں ملتی بلکہ نبوت خالص انتخاب خدا سے ملتی ہے یہ نہیں کہ آدمی عبادات کرے تو کثرت عبادت کو ایسے نبوت کے منصف پر فائض ہو جائے ایسا ہرگز نہیں ہوتا تو نبی خالص مبوس میں نلہ ہوتا ہے نمبر تین نبی معصوم عن الخطا ہوتا ہے عن الخطا کا معنی یہ ہرگز نہیں کہ نبی گناہ کرتا نہیں معصوم عن الخطا کا معنی ہے کہ اللہ نبی سے گنا ہونے دیتا نہیں ایک ہوتا ہے گناہ نہ کرنا اور ایک ہوتا ہے گناہ سے بچانا دونوں میں بڑا فرق ہے ایک, ایک گنا سے بچنا اور ایک, ایک گنا سے بچانا ہم یہ نہیں کہتے کہ معصوم کا معنی یہ ہے کہ نبی گناہ سے بچتا ہے ہم کہتے ہیں کہ معصوم کا معنی ہے کہ اللہ پاک اپنے نبی کو گناہوں سے بچاتے ہیں بچنا اور ہے اور بچانا اور ہے تو نبی معصوم الخاطہ ہوتا ہے نمبر چار نبی مفروض التباع ہوتا ہے مفروض التبا کا معنی یہ ہے کہ پیغمبر کی ہر بات کو ماننا فرض ہے یہ میرے الفاظ پہ آپ نا بڑی توجہ دینا مفروض الاتباع کا مانا کہ نبی کی ہر بات کو مان مان ایک ہوتا ہے کہ نبی کے ہر کام کو کرنا فرض ہے یہ مفروض کا مانا نہیں ہے نبی کی ہر بات کو ماننا فرض ہے چونکہ ہر کام کا کرنا تو فرض نہیں ہوتا نا بعض کام فرض ہیں بعض واجب ہیں بعض سنت مقدہ ہے سنت غیر مقدہ ہے تو فرضیت ماننے کے اندر تو ضروری ہے عمل کے اندر ہر بات کرنی فرض نہیں ہوتی تو جب ہم مفروض التباع کہتے ہیں تو اس کا معنی یہ ہے کہ نبی کی ہر بات کو ماننا فرض ہے تو نبی کے اساف میں سے بنیادی اساف چار ہو گئے نمبر ایک بشر ہونا نمبر دو مبوس من اللہ ہونا نمبر تین معصومن الخطا ہونا اور نمبر چار مفروض الاتباع ہونا ان میں سے باقی باتیں تو سمجھنی بہت آسان ہے اس میں اشکالات کم ہیں لیکن ایک بات سمجھنی زیادہ مشکل ہے اور دوسری بات سمجھنی قدرے مشکل ہے مثلا نبی کا معصوم ہونا یہ سمجھنا تھوڑا سا مشکل ہے کیونکہ ایسے واقعات موجود ہیں کہ جس سے بظاہر یہ ماسوس ہوتا ہے کہ نبی معصوم نہیں ہے بظاہر ماسوس ہوتا ہے کہ نبی معصوم ظاہر نصوص کبھی کبھی ہمارے نظری کے خلاف نظر آتی ہیں تو یہ ذہن میں اچھی طرح سمجھ لیں کہ ہم نبی کو معصوم مانتے ہیں تو معصوم ہونے کی بنیاد کیا ہے دلائل اگرچہ قرآن کری میں بھی ہیں دلائل احادیث میں بھی ہیں امت کا اجماع بھی ہے عقل بھی اس بات کی متقاضی ہے کہ نبی کو معصوم ہونا چاہیے پہلے یہ سمجھ لیں کہ نبی کا معصوم ہونا کیوں ضروری ہے یہ میں عرض کر دیتا ہوں پھر اس پر ایک دو دلیل دے کر میں اشارہ کروں گا باقی دلائل خود بخود آپ کے ذہن کے اندر آ جائیں گے ہاں البتہ جو اس پہ چند ایک سوالات ہیں اس کو ذہن میں رکھ لیں تاکہ اس کے جواب بڑے آسانی سے ہم دے سکیں نبی کا معصوم ہونا کیوں ضروری ہے اس کی اقلی وجہ ذہن میں رکھ لیں اللہ رب العزت نے انسان کو دو چیزوں سے پیدا فرمایا ہے ایک مٹی کا بنا زمینی جسم اور نمبر دو آسمانی روح انسان مرکب دو چیزوں سے ہے نمبر ایک زمینی بدن نمبر دو آسمانی روح بدن چونکہ مٹی سے بنا ہے اور روح آسمان سے آئی ہے تو بدن کی خوراک بھی ہے جسے ہم غذا کہتے ہیں اور بدن بیمار ہو تو بدن کی دوا بھی ہے تو بدن کو زندہ رہنے کے لیے غذا چاہیے اور اگر بیمار ہو جائے تو صحت مند ہونے کے لیے دوا چاہیے اسی طرح روح کو بھی باقی رہنے کے لیے غذا چاہیے اور اگر روح بیمار ہو جائے تو اس کو صحت یاب ہونے کے لیے دوا چاہیے بدن کو چونکہ اللہ رب العزت نے مٹی سے پیدا فرمایا اس لیے بدن کی غذا بھی اللہ نے مٹی سے بنائی ہے اور اگر بدن کو مٹی سے بنایا تو اللہ نے یہ بیمار ہو جائے تو صحت یاب ہونے کے لیے دوا بھی مٹی سے بنائیے آپ نے کبھی نہیں دیکھا کہ بدن کی جو خوراک ہے وہ آسمان سے گرتی ہو اگر کبھی بدن کی خوراک آسمان سے آئی ہے تو وہ خرق کے عادت ہے جیسے بنی اسرائیل کے لیے بنو سلو آتا تھا وہ خرق کے عادت تھا عادت نہیں تھی مریم علیہ السلام کو آسمان سے جو رزق ملا ہے وہ خرق عادت تھا وہ عادت کے موافق نہیں تھا تو بدن کو چونکہ مٹی سے بنایا تو بدن کی غذا بھی اللہ نے مٹی سے بنائی اگر بدن بیمار ہو جائے تو بدن مٹی سے بنا تو اس کی دوا بھی اللہ مٹی سے جتنی ادویات ہم جسم کے لیے استعمال کرتے ہیں یہ آسمان سے نہیں اترتی بلکہ زمین سے پیدا ہوتی ہے اور روح کو چونکہ اللہ نے آسمان سے پیدا فرمایا تو روح کی خوراک بھی آسمان سے روح آسمانی چیز ہے تو روح کی دوا بھی آسمانی تو روح کی غذا اور دوا کا نام ہے وہی الہی تو وہی الہی زمین سے اوپر نہیں جاتی بلکہ عرش سے اوپر نیچے آتی ہے وہی کا مست مستقر اوپر ہے اور وہاں سے وہی کا نزول ہوتا ہے وہی کا عروج نہیں ہوتا تو آسمانی روح چونکہ آسمانی ہے تو اس کی غذا اور دوا بھی اللہ نے آسمان سے بنائی یہ بات ذہن میں آ گئی اب اگلی بات سمجھیں کہ جس طرح غذا اور دوا ضروری ہے اسی طرح اگر بدن بیمار ہو جائے تو بدن کے علاج کے لیے طبیب بھی ضروری ہے اور روح بیمار ہو جائے تو روح کے علاج کے لیے طبیب بھی ضروری ہے اب اگر دوا موجود ہو اور دوا بتانے والا کوئی نہ ہو تو علاج نہیں ہو سکتا تو دوا بتانے والا بھی چاہیے نا اگر ہم بیمار ہو جائیں اور میڈیکل سٹور پہ چلے جائیں تو میڈیکل سٹور تو دوائیوں سے بھرا پڑا ہے ہماری بیماری کی کون سی دعا ہے یہ کوئی بتائے گا تو ہم کھائیں گے کوئی بتانے والا نہیں ہوگا تو ہم کھا بھی نہیں سکتے تو جسم بیمار ہو جائے تو اس کو بھی طبیب چاہیے اور روح بیمار ہو جائے تو اس کو بھی طبیب چاہیے جسم کے طبیب کا نام ہے ڈاکٹر اور حکیم اور روح کے طبیب کا نام ہے نبی اور رسول جسم کے طبیب کا نام ہے ڈاکٹر حکیم اور روح کے طبیب کا نام ہے نبی اور رسول اب تیسری بات سمجھیں اسی کے اندر طبیب جس مرض کا معالج ہوتا ہے اس مرض میں طبیب کا مبتلا ہونا یہ طبیب کا ایب ہے طبیب جس مرض کا معالج ہے اس مرض میں طبیب کا مبتلا ہونا یہ طبیب کا یہ ایب شمار ہوتا ہے آپ میں اگر آپ پاس کراچی آیا اور یہاں کسی آدمی کو پیچس کی شکایت ہو تو میں کہتا ہوں اپنے علاج آپ نے کا بہت کرا پیچس ٹھیک نہیں ہو رہے میں کہتا ہوں بھی ہمارے شہر سرگودا میں ایک بہت اچھا حکیم ہے وہاں بھی جو اس کا علاج کرا دیتے ہیں آپ اپنے مریض کو لے کر وہاں گیا مطب میں بیٹھے ہیں اور ہمارے کیم سب پانچ منٹ بیٹھ کے چلے جاتے ہیں پھر آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں پھر آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں آپ کس سے پوچھتے ہیں یہ قیم ٹکتا کیا ہو تو لوگ کہتے ہیں پیچس کا مریض ہے تو آپ سے علاج کرائیں گے آپ نے نا جو خود پانچ منٹ نہیں ٹھہر سکتا ہمارا بابا تو دس, دس منٹ بعد یا جی آدھے گھنٹے بعد علاج کیسے کرے گا تو جس مریض طبیب سے پیچس کا علاج کرانا ہو وہ خود پیچس کا مریض ہو تو طبیب کا ایپ ہے نا لوگ اس سے نفرت کریں گے. میں صرف ایک مثال دے کر سمجھا رہا ہوں کہ طبیب جن امراض کا معالج ہو ان امراض میں طبیب کا خود مبتلا ہونا طبیب کا ایپ ہے ڈاکٹر اور حکیم یہ طبیب ہے امراض جسمانیہ کا اور نبی اور رسول یہ طبیب ہے امراض روحانیا کا روحانی مرض کا نام گنا ہے روحانی مرض کا نام گنا ہے تو نبی کا خود گنا کرنا نبی تو گناہوں کے مرض کا معالج ہے تو نبی اگر ہم معصوم نہ مانے اس کا معنی ہوگا کہ پیغمبر جن امراض کے علاج کے لیے تشریف لائے ہیں ان امراض کے اندر خود مبتلا ہے اور طبیب جس مرض کا معالج ہو اس مرض میں طبیب کا مبتلا ہونا طبیب کا ایب ہے اللہ نبی کو گناہوں سے محفوظ رکھتے ہیں تاکہ نبی کے اوپر یہ الزام بنا ہے کہ یہ معالج کیسے خود گنا کرتا ہے تو ہمارا علاج کیسے کرے گا آپ ایک آدمی کو مسئلے میں امام رکھے اور خود و نماز نہ پڑھے تو لوگ پوچھیں گے جو خود نمازیں نہیں پڑھتا ہمیں پڑھائے گا کیسے آپ کسی کو قاری رکھیں قرآن پڑھانے کے لیے اس کو ناظر قرآن بھی نہ آتا ہو تو آپ اس کو قاری مانیں گے کیسے تو جو امت کا علاج کرے خود مبتلا ہو اس کو لوگ طبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے اس لیے نبی کا معصوم آنا ضروری ہے تاکہ پیغمبر جن امراض کے معالج ہے اگر اس میں خود مبتلا ہو جائے تو نبی کا عیب ہوگا تو اگر طبیب عیب دار ہو جائے تو طبیب سے لوگ علاج کرانا پسند نہیں کرتے تو میں یہ بات سمجھا رہا تھا کہ نبی معصوم کیوں ہیں اتنی بات تو سمجھ آ گی تو جب ہم کہتے ہیں نبی معصوم ہیں اللہ نبی کو گناہوں سے بچا لیتے ہیں اب اس پر کی سوالات پیدا ہوتے ہیں فلاں گناہ فلاں گنا فلاں ہیں تو بہت سارے قرآن کریم میں آدم علیہ السلام کا واقعہ اس پر موجود ہے حضرت یونس اسلام کا واقعہ اس پر موجود ہے صورت الفتح کی آیات نبی پاسلم کے بارے میں اس پر موجود ہے جو ہمارے خلاف پیش ہوتی ہیں کہ جیسے ثابت ہوتا ہے کہ نبی معصوم نہیں ہے مثلا آدم علیہ السلام کے بارے میں جو لوگ نبی کو معصوم نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام نے گناہ کیا تھا کیونکہ اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا ولا تکر بہادی شجارا اس درخت کے قریب نہ جانا اگر تم گئے تو فتح من الظالمین میں یہ بہت بڑا گنا ہوگا آدم علیہ السلام اور دونوں نے کھا لیا اب ہوا کا کھا لینا عیب نہیں کیونکہ وہ تو نبی نہیں ہے نا ایب تو ہوتا ہے آدم علیہ السلام پر نبی ہوئے اور پھر گنا کر لیا تو ہم کہتے ہیں اس سوال کا جواب تو خود قرآن کریم میں ہے کہ آدم علیہ السلام نے کھایا تھا لیکن نسی آدم لیکن نسی یا آدم فلم نے جدلا ہوا اسما آدم علیہ السلام بھول گئے تھے اور اگر کوئی بندہ بھول کر کام کرے تو اسے گناہ کہتے نہیں ہے اس لیے آدم السلام کا بھول جانا اس بات کی دلیل ہے کہ گناہ نہیں تھا اگر کوئی آدمی روزہ رکھے اور روزے کی حالت میں بھول کر کھا لے تو روزہ ٹوٹتا بھی نہیں اور گنا بھی نہیں ہوتا اگر آدمی روزے کی حالت میں پی لے بھول کر تو روزہ ٹوٹتا بھی نہیں اور گنا بھی نہیں ہوتا معلوم ہوتا ہے کہ آدمی بھول جائے تو پھر یہ گنا نہیں تو آدم علیہ السلام کے بارے میں جب قرآن نے کہہ دیا بھول گئے تھے اب ہم اس کو گناہ نہیں کہہ سکتے لیکن اس پر پھر سوال ہوگا کہ اگر آدم علیہ السلام نے بھول کر کھا لیا اور یہ گنا نہیں تھا تو پھر اللہ نے آدم علیہ السلام کو ڈانٹا کیوں آدم علیہ السلام سے ناراضگی کا اظہار کیا کیوں آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا کیوں 40 سال تک امی ہو آدم الگ الگ کیوں رہے چالیس سال تک روتے کیوں رہے اور آدم علیہ السلام نے دعا کیوں مانگی ربا نا ثلنا انفسنا و علم تخف اللہ و ترحمنا نہ من کو اس سے تو معلوم ہوتا ہے گنا تھا اگر بھول گئے تھے تو اس پر تو نہ ڈانٹ ہے نہ گنا ہے نہ اس پر ہونے کی ضرورت ہے بھول جو گئے تھے اس پر آپ ایک بات سمجھ لیں کہ آدم علیہ سلاۃ اسلام کو اللہ رب الزی کی طرف سے ڈانٹ کیوں پڑی ہے اور ربنا ظلمنا کی آدم علیہ السلام نے دعا کیوں مانگی ہے گنا نہ ہونے کے باوجود اپنے بھول جانے والے عمل کو ظلمہ کیوں کہا اس کی وجہ کیا ہے میں سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں اب دیکھیں جس طرح آپ نے روزے کے بارے میں پڑھا ہے اور سنا ہے اگر آدمی روزے کی حالت میں بھول کر کھا لے تو روزہ ٹوٹتا بھی نہیں اور گنا بھی نہیں ہوتا اور اگر روزے کی حالت میں بھول کر پی لے تو روزہ ٹوٹتا بھی نہیں اور گنا بھی نہیں ہوتا اب ایک مسئلہ آپ بتائیں اگر آدمی نماز پڑھے اور حالت نماز میں بھول کر بات کر لے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے کہ نہیں جی تو ہم کہتے ہیں بھول جانا معاف ہے تو پھر یہ معافی میری کیوں نہیں روزے میں بھول کر کھا لیا تو روزہ نہیں ٹوٹا بھول کر پی لیا تو روزہ اور نماز میں بھول کر بات کی تو نماز ٹوٹ گئی اب سوال یہ ہے اگر بھول جانا معاف تھا تو نماز کیوں ٹوٹی ہے اور اگر بھول جانا معاف نہیں تھا تو روزہ کیوں نہیں ٹوٹا بات سمجھ آ نا اب دیکھیں آدمی پھنس جاتا ہے کہ بھولنا معاف ہے یا معاف نہیں ہے اس لیے ہم کہتے ہیں اگر یہ نماز میں بھولنا اور روزے میں بھولنا یہ فرق سمجھ آ جائے تو پھر یہ فرق سمجھ آ جائے گا کبھی نبی بھولتا ہے کبھی امتی بھولتا ہے نبی کا بھول جانا اور ہے اور امتی کا بھول جانا اور ہے روزے والے کا بھول جانا اور ہے اور نماز والے کا بھول جانا دونوں میں فرق کیا ہے دیکھیں روزے والے کے ذمے ایک کام نہیں کئی کام ہے اس نے روزہ بھی رکھنا ہے اس نے نمازیں بھی پڑھنی ہے قرآن کریم کی تلاوت بھی کرنی ہے اذکار بھی کرنے ہیں ایسے ہی ہے نا اور اگر یہ مدرس ہے تو اس نے پڑھانا بھی ہے طالب علم ہے تو پڑھنا ہے دفتر والا ہے تو کام جانا ہے سارے کام کرنے یہ تو نہیں کو روزہ رکھ لیا تو سب چھٹی ہوگی فجر کی سیر کھا کے سوئیں اور مگر اب گرفتاری کرنے بھی میں نے روزہ رکھا ہوا ہے تو روزے کے ساتھ باقی کام معاف نہیں ہوتے باقی کام رہتے ہیں لیکن نماز میں نماز میں سارے کام ختم ہو جاتے ہیں صرف ایک کام رہتا ہے اللہ پاک سے باتیں کرنا اور کوئی کام نماز کے دوران نہیں کر سکتے نماز میں صرف ایک کام ہے وہ کام کون سا ہے اللہ سے باتیں کر کرنا اب بتاؤ اگر کسی آدمی کی ذمے کئی کام لگا دیں اور اس میں سے ایک کام بھول جائے تو یہ بات سمجھ آتی ہے اور کسی آدمی کی ذمے ایک کام لگائیں اور وہی وہ بھول جائے تو اس میں تو ڈانٹ حق ہے نا استاد اگر کسی طالب علم کو یہاں سے بزار بھیجے بھی ہمارے گھر مہمان آیا تو آپ ایسا کرو یہ چار سو کا گوشت لے اور ساتھ اس میں پچاس کے پیاز لے اور اتنے کے ساتھ یہ دھنیا لے آنا ادرک لے ہری مرچ لے آنا, آنا، ٹماٹر لے اچھی خاص فریس بنا کے دی اور جب یہ طالب علم واپس آیا تو یہ ادرک لانا بھول گیا اب اس کو ڈالنا شروع کریں تو یہ شرم نہیں آتی خبیص تو بھول گیا تو لایا کیوں نہیں تو ساتھ بیٹھنے والا بندہ گا بچہ ہے بھول گیا کون سی کیا ٹوٹ پڑی ہے دوبارہ لے آئے گا آپ نے پوری اس کو فرسٹ بنا کے سامان کی دی ہے بھول گیا ہے تو کیا ہوا ایسی ہے اور اگر دسترخان لگ جائے کھانے پر بیٹھے ہوں اور کہہ دے جرا کالی مرچ لے کر آؤ کھانے پر چھڑکنی ہے اور یہ آدھے گھنٹے بعد واپس سے پوچھ لایا کہتے جی کہ میں بھول گیا اب اس کو ڈانٹ پڑے گی یا نہیں مطلب بھول جانا کوئی عیب نہیں ہے لیکن ڈانٹ پڑے گی تو اتنا بد دماغ ہے ایک بات تو نہیں کہ تو اس میں بھول گیا میں نے کچھ دس چیزیں تیرے ذمہ لگائی تھی تو کیسے بھول گیا بات سمجھ صبح اب ناشتہ لے کر بیٹھے اور تالے نے بھیجے بھیجا جا کر آدھا کلو دہی لیا تو واپس ہے کیا لایا کہتے میں بھول گیا ہوں یار ایک دہی تو دے تجھے گا تجھے اتنی بات سمجھے ہیں؟ تجھے دہی کہہ رہے ہیں معلوم ہو اگر آدمی کے ذمہ کئی کام ہوں اور اس میں ایک کام بھول جائے تو ڈانٹ نہیں پڑتی اور ذمہ ایک کام ہو وہ بھی بھول جائے تو پھر آدم علیہ السلام کے ذمہ جنت میں کتنے کام تھے چلو لا تکرا بازی شاہ جلا آپ جو چاہو کرو بس اس کے قریب نہ جانا تو اس کے قریب چلے گئے اب بھولے ہیں لیکن اب ڈانٹ پڑنی چاہیے نا کیا آدم تجھے ایک کام آگا تو وہ بھی بھول گیا اس لیے ڈانٹ پڑی ہے اب روزے دار کے ذمے کئی کام ہے اگر روزے والا بھول جائے تو اس کو ڈانٹ کیوں ذمے کام جو کئی تھے اور نمازی اگر بھول کر نماز میں باتیں شروع کر دے تو اس کو ڈانٹ پڑتی ہے تیرے ذمے ایک کام تھا تو اس میں بھول گیا اللہ کو چھوڑ کے غیروں سے باتیں شروع کر دی ہیں لیکن چونکہ بھولا ہے اس لیے روزے والا بھول جائے تو روزہ بھی نہیں ٹوٹتا اور گنا بھی اور نماز میں بات کرنے بھول کر بات کر لے نماز ٹوٹ جاتی ہے لیکن گناہ پھر بھی نہیں ہوتا کیوں اس لیے کہ بھول گیا ہے یہ کہنا دوبارہ پڑھے یہ ڈانٹ ہے لیکن یہ نہیں کہا گنا بھی ہوگا سزا نہیں دیتے بس دوبارہ پڑھ لے لیکن سزا تجھے نہیں دیتے یہ دوبارہ پڑھنے کی بات کرنا یہ ڈانٹ ہے اور سزا دینا یہ بات الگ ہے اسری آدمی نماز کی حالت میں بھول کر بات کر لے نماز تو دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے تاکہ دوبارہ ہی کی نوبت نہ آئے لیکن ڈانٹ اس پڑتی گنا نہیں ہے میں یہ بات سمجھا رہا تھا کہ جس طرح روزے دار کی مثال ہے اور نمازی کی یہی مثال ہے نبی اور امتی کی یہی مثال ہے نبی اور امتی کی نبی کی ذمہ ایک کام ہے دعوت اللہ نبی کے ذمہ ایک کام ہے مخلوق کو خالق سے جوڑنا اگر اس میں بھول جائے تو نبی کو ڈانٹ پڑ جاتی ہے اور امتی کے ذمہ تو بیوی بچے کاروبار تجارت پتری کتنے کام لگے ہوتے ہیں یہ بھول جائے تو اللہ پاک اس کو نہیں ڈانٹتے تو آدم علیہ السلام اسلام بھول گئے تھے یہ بھولنا گناہ نہیں تھا لیکن ذمہ چونکہ کام ہی ایک تھا اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ آدم تجھے تو نہیں بھولنا چاہیے نا تجھے نہیں بھولنا چاہیے تھا اس پر آدم علیہ السلام اپنی شان کے لائق پھر اللہ سے بولے اللہ بالکل بات بجا ہے مجھے بھول کر بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن میں نے کر لیا ہے لہٰذا ربانہ سلم نان اے اللہ مجھے ماں فرما دم مرچ خطا ہو گئی اب بات سمجھ گئی اسی طرح یہ جو صورت الفتح میں رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فرمایا غفر اللہ علیہ ما مات من قدم زمبے کا ما تھا اس سے بادو کو شک پڑا ہے کہ نبی سے گنا ہوتا ہے اللہ فرماتا ہے کہ اے پیغمبر جو آپ کے پہلے گنا تھے ہم نے وہ بھی معاف کر دیے اور جو بعد میں ہوں گے وہ بھی معاف کر دیے تو جب اللہ نے نبی کی خطاب کو زمبل گناہ کہا ہے تو ہم کیوں نہ مانے کہ نبی سے گنا ہوا ہے آخر بشر ہیں بشری تقاضے میں گنا ہو گیا ہے اللہ نے معاف کر دیا تو یہ لوگ اسمت کے خلاف اس کو بطور دلیل پیش کرتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ایک مثال سمجھ لیں پھر آپ کو آیت سمجھنی بہت آسان ہوگی آیت کے ہمارے بعض علماء اس کا جواب بالکل الگ دیتے ہیں ان کا جواب کیا ہوتا ہے جو عام جواب چلتا ہے اس کو ذرا ذہن میں رکھ لیں وہ کہتا ہے بھی زمبن مذاف ہے اور کاف زمیر مزاف اللہ ہے تو زمب کی نسبت کا یعنی نبی کی طرف ہے اور جو مزاف الہ ہوتا ہے اس کی وجہ سے مضاف کے معنی بدلتے رہتے ہیں کبھی مضاف ایک ہی ہوتا ہے اور مذاف علاقے ہی بدلتے ہیں تو مذاف علاقے بدلنے سے مزاف کا معنی بدلتا ہے اس کی ہمارے مثال کیا دیتے ہیں کہ جیسے محبت ایک لفظ ہے اب اگر آپ محبت کی نسبت ماں کی طرف کریں تو معنی اور ہے امی مجھے آپ سے بہت پیار ہے اور نسبت بیٹی کی طرف کریں تو معنی اور ہے بہن کی طرف کریں تو معنی اور ہے اور بیوی بی کی طرف کریں تو, تو معنی اور ہے دیکھیں میں نے بیوی کا نام لیا تو آپ اس بات مسکرانا شروع ہو گئے اور ماں کا نام لیا تو کوئی بھی نہیں مسکرایا اس کا معنی یہ ہے نا کہ محبت کا لفظ ایسا ہے کہ اس کا مضاف اللہ بدلنے سے معنی بدلتا رہتا ہے میں آپ کے پاس آیا ہوں میں ایک مثال دیتا ہوں میں کہتا ہوں یار مجھے نا ایک مہینہ ہو گیا میں مثال دے رہا ہوں ایک مہینہ ہو گیا میں گھر نہیں گیا میری چھوٹی سی بچی ہے بندے بہت یاد آ رہی ہے تو آپ میں سے بعض ایسے ہوں جن کا دل نرم ہے وہ رو پڑیں گے اور اگر میں یہ کہہ دوں مجھے دو مہینے گزر گیا مجھے بیوی بہت یاد آ رہی تب حصلہ شروع کر دیں کیوں اگر آدمی اسٹیج پر یہ کہتے مجھے بچی کی یاد ستا ہے تو لوگ اس کو ایپ نہیں سمجھتے اور دورانے تقریر کہتے ہیں مجھے بیوی بی کی یاد ستا رہی ہے تو پھر لوگوں نے کہنا مولسا پہلے گھر جاؤ پھر آگے جمعہ پڑھا لینا میں <تصفح> صرف یہ سمجھا رہا ہوں کہ لفظ ایک ہی ہے لے کر مضاف اللہ بدلنے سے مانا بدل گیا نا اسی طرح جب زمبن نسبت امت کی طرف ہو تو پھر مانا اور ہوتا ہے اور جب زمبن نسبت نبی کی طرف ہو تو پھر مانا اور ہوتا ہے یہ بات سمجھ آ اس کا دوسرا جواب ذہن میں رکھ لیں دوسرا جواب یہ ہے کہ زمبن کو عربی زبان میں لوی مانا زمبل کا ہے دم زمبل کا مانا کیا ہے دم کو یہ ہوتا ہے نا بکری کی دم ہے اس کو کہتے ہیں زمب تو زمبل عربی زبان میں دم کو کہتے ہیں اور دم آگے, آگے نہیں ہوتی دم پیچھے ہوتی ہے اس کو یوں سمجھیں کہ جس طرح عربی زبان میں لہوی زمبن کا مانا ہے دم کو زمبل کہتے ہیں اس طرح عربی کے عرف میں ضم کا لفظ ہوتا ہے الزامات کے لیے اعتراضات کے لیے تو الزام آدمی کے پیچھے لگتا ہے یا آگے لگتا ہے کہتے ہیں کسی کے پیچھے الزام نہیں لگانا چاہیے <متحد> کہتے ہیں نا تو دم پیچھے ہوتی ہے الزامات پیچھے ہوتے ہیں رسول اللہ وسلم جب مکہ کرما پہ تھے تو مشرقین نے الزام لگائے تھے کہ نہیں کسی نے کہا جادوگر ہے کسی نے کہا کاہن ہے اور کسی نے کہا شاعر ہے کہتے تھے نا الزامات کوئی کہتے ہیں اس کو لیڈری کا شوق ہے قیادت کا شوق ہے تو ہم تو ابھی مکے کا سردار بناتے ہیں تو یہ بتوں کے خلاف لڑنا چھوڑ دے یہ سارے الزامات ہیں اللہ نے فرمایا اور غفران کا معنی عربی زبان میں ہوتا ہے ڈھانپ لینا مفرت کہتے ہیں مفرت معافی کو اس کہ مفرت انسان گناؤں کو چھپا لیتی ہے تو غفران اور مفرت کا معنی ہوتا ہے ڈھانپ لینا اب آپ دیکھیں غفر اللہ مقدم میں زمبے کا خر کمانا کیا ہے کہ جب اللہ آپ کو مکہ کی فتح تا فرمائے نا تو نتیجہ نکلے گا کہ جو الزامات مکہ سے پہلے لگتے تھے اور جو الزامات مکہ مکہ مکرمہ میں لگتے تھے ہجرت سے پہلے اور جو بعد میں ہجرت کے بعد لگے ہیں اللہ پاک آپ کے سارے الزامات پر چھپا لیں گے اب کوئی بندہ پر الزام لگانے کے لیے تیار نہیں ہوگا کیوں جب آدمی چھوٹا ہونا تو لوگ الزام لگاتے ہیں اور جب اس کی دل میں عظمت ہو جائے تو پھر الزامات ختم ہو جاتے ہیں ایسے ہے کہ نہیں اب عام آدمی آئے عام آدمی آئے اور مثلا آپ کو مجھ عقیدت نہیں ہے میں آپ کے مدرسے میں آیا اور آپ زور مسر پڑھیں میں زور یہاں پڑھوں تو دس طالب تو کیا دیکھنا یار مسر ساتھی ونوات پڑھنی کیا مشکل تھی ایسے ہی ہے اور اگر دل میں عقیدت ہو پھر میں جاؤں بھی تو آپ نہیں ساری سیکورٹی کا مسئلہ آپ نے جب آپ ادھر ہی پڑھ لیں نہیں ایسے ہے ہی نہیں اب دیکھیں دل میں عظمت ہوگی تو میں جانا چاہوں گا تو آپ روکیں گے اور دل میں عظمت نہیں ہوگی اگر میں چاہوں گا بھی یہاں پڑھوں تو میں اس لیے جاؤں کہ نہیں یار یہ الزام لگائیں گے یہ مجھ پر باتیں کریں گے کوئی نہیں یاروانما پڑتے میرے خلاف باتیں کریں گے تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں تھے تو حضور پاک کی شخصیت تو تھی لیکن نبی اس کو لوگ مان نہیں رہے تھے اور جب مدینہ منورہ فتح خلافت بن گئی اور اب فاتح بن کے مکہ اب سب لوگوں نے مان لیا تو جب کسی کو مان لینا تو الزامات ختم ہوتے ہیں اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر وقت آئے گا غفر اللہ علا ما تقدم ماں تقدمے کا وما تاخر جو پہلے الزام لگے وہ اور جو ابھی کچھ لگنے ہیں وہ سارے کے سارے اللہ ختم فرما دیں گے وہ بہت جلد وہ دن آنے والا ہے اب دیکھو زم کا معنی ہی ہو رہا ہے اب الزام ختم ہو گیا نا اور تیسرا اس کا معنی سمجھ لیں میں پہلے مثال دے تو پھر یہ تیسرا معنی سمجھ آئے گا اگر آپ کے ہاں کراچی میں کوئی پنجاب کا خالص دیاتی آتی مولوی آجے آپ کے مدرسے ملنے کے لیے اور وہ آ استاد کہیں جی آپ چائے پلے کہیں جی میں تو چائے نہیں پیتا میں تو دودھ پینے وہ کسی بچے سے کہ بھی اچھا ایسا کرو ہمارے گھر میں باڑے کا خالص دودھ آتا ہے تو وہاں سے استانی کو ایک کپ دودھ گرم کر کے دے اور اچھے سے گلاس میں دینا اب اس نے گھر سے شیشے کے گلاس میں ایک کپ دودھ گرم کرا کے لایا اس بچے کو ہلکی سی ٹھوکر لگی اور دودھ گر گیا اور گلاس ٹوٹ گیا وہ بچہ ہسے گا یا روئے گا <تصفح> انہیں کہنا استا جی مجھے معاف کر دے غلطی ہوگی استا جی کہتا تو نے خود توڑا ہے کہتے نہیں دودھ خود گرا ہے کہتے نہیں تو پھر غلطی کس بات کی جاؤ چلے جاؤ وہ کہتے نہیں جی مجھے معاف کر دے استاد کہتا ہیں جی جاؤ جا کر بیٹھو تو نے خود توڑے توڑا بس اسٹوڈنٹ ہے ٹوٹ گیا چل کلاس میں وہ کہتے نہیں جی مجھے معاف کر دو اب مہمان سمجھتا ہے کہ یہ بچہ بہت ذہین اور بڑا حص والا ذکی بھی ہے اور اس کی مزاج حساس بہت ہے توڑنے کا آپ اکاری صاحب یہ موتم صاحب یہ استاد جی آپ اس کو نہ معاف کر دو خوش ہو جائے گا اب استاد اس کو یہ بات کہتا ہے کہ بیٹا دیکھو تیرا کوئی قصور نہیں ہے لیکن اگر تو پریشان ہے تو اس سے قصور ہوا تو چلو میں نے تجھے معاف کیا بیٹا خوش کے لڑکا چلا جاتا ہے اب بتاؤ اس کا قصور تھا لیکن یہ قصور سمجھ رہا تھا نا کہ مرسی کتا ہوگی استاد جی آپ کو مہمان آئے تھے اور گھر میں دودھ ہے بھی نہیں ایک ہفتہ میں لے کر آ گیا تو دیکھو مہمان دودھ نہیں پی سکا اس کو احساس ندامت ہو رہا ہے قصور اس کا نہیں تھا لیکن اس ندامت پر یہ کہتا ہے مر سے غلطی ہو گئی ہے اور ساس کہتا ہے ٹھیک ہے اگر غلطی سمجھتا ہے میں نے تجھے معافی خوش ہو جاتا ہے اسی طرح جب پیغمبر سے ایسا واقعہ سرصد ہو جائے نبی بھول جائے یا ایسا کام ہو کہ اولا کو چھوڑ کر خلاف اولا کریں اگرچہ اس میں کوئی مسلط موجود ہو اور پیغمبر اس میں کہتے ہیں یا اللہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا تو مجھے معاف فرما دے اب اللہ نبی کو یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ کام گنا بنتا نہیں ہے لیکن میرے پیغمبر جس کو آپ نے گنا کہا ہے ہم نے اس کو بھی معاف کر دی غفر اللہ علیہ ما تقدمہ من زمبک یہ اللہ نبی کے اس کام کو گناہ نہیں فرما لیکن چونکہ نبی اپنے کام کو گناہ فرما لیتے ہیں تو اللہ نبی کی تسلی کے لیے فرماتے ہیں گنا بنتا نہیں لیکن جس کو آپ گنا کہتے ہیں ہم نے اس کو بھی معاف کر دیا آپ بتوئی تو گنا رہتے ہی نہیں میں صرف یہ بات سمجھا رہا تھا میں نے دو واقع پیش کیے بطور جو اعتراض ہمارے چلتے ہیں کہ نبی کی ذات معصوم ہے جب پیغمبر کی بات معصوم ہے تو پیغمبر کے قول اور فیل پر اعتراض کرنے کوئی گنجائش موجود ہے کوئی گنجائش موجود نہیں ہے یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھ لیں نبی کی ذات معصوم ہوتی ہے یہ ہمارا قیدہ ہے انبیاء علم السلام کے بات ذات ہے صحابہ کرام کی صحابہ کرام نے چونکہ امت کا رہنما بننا ہے صحابہ کرام نے امت کی امت کو سنبھالنا ہے اور پیغمبر کا جانشین بن کے سنبھالنا ہے اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں ہمارا نظریہ یہ ہے کہ صحابی محفوظ الخطا ہوتا ہے معصوم انلخطا نہیں بلکہ ان الخطا ہوتا ہے معصوم اور محفوظ میں فرق کیا ہے اگر محفوظ کا آپ ترجمہ ذہن میں رکھ لیں گے تو صحابہ کرام پر کوئی اعتراض آپ کو اعتراض نظر نہیں آئے گا معصوم کہتے ہیں کہ جس سے اللہ گنا ہونے دیتا نہیں معصوم کہتے ہیں جس سے اللہ گنا ہونے دیتا نہیں اور محفوظ کہتے ہیں جس سے گنا ہو جاتا ہے لیکن اللہ ان کے نام امال میں رہنے دیتا نہیں معصوم کہتے ہیں جس سے اللہ گنا ہونے دیتا نہیں اور محفوظ کہتے ہیں گنا ہو جاتا ہے لیکن اللہ ان کے نام امال میں باقی رہنے دیتا نہیں تو نبی سے اللہ گناہ ہونے دیتے نہیں صحابی سے ہو جاتا ہے لیکن اللہ ان کے نام اعمال میں باقی رہنے دیتے نہیں اسے کہتے ہیں اف اللہ عن ہوں جسے کیا کہتے ہیں افلوم کل واد اللہ, اللہ حسن یہ ساری ان آیات کا جو نا ایک تعبیر ہے کہ صحابی محفوظ ہے صحابی سے گنا ہو جاتا ہے لیکن اللہ ان کے نام اعمال میں باقی رہنے دیتے نہیں اس لیے ہم نبی کو معصوم مانتے ہیں اور صحابی کو محفوظ مانتے ہیں اب ایک بات ذرا نشین فرما لیں ہم اس بنیاد پہ کہتے ہیں کہ صحابی معیار حق ہیں صحابی امت کے لیے حجت ہے صحابی معیار حق ہیں اور صحابہ جت ہے معیار حق پر ایک دو سوالات چلتے اسے اچھی طرح سمجھ لیں جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ صحابی معیار حق ہیں تو اس پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ معیار حق کا معنی کیا ہے ہم کہتے ہیں معیار حق کا معنی یہ ہے کہ تمام امال میں صحابہ بنیاد ہے جب پھر پوچھتے ہیں صحابہ معصوم ہیں ہم کہتے ہیں معصوم تو نہیں ہیں۔ تو جو معصوم نہیں پھر بنیاد کیسے ہیں کیا صحابے کے سے کبھی گناہ نہیں ہوا ہم کہتے ہیں ہوا تو جب ان سے گنا ہو جاتا تھا تو معیار کیسے بنے معیار تو اس کو بنایا نا جو گنا نہ کرتا ہو تو جو خود گنا کرے وہ معیار کیسے بنے گا ہم کہتے ہیں بات اچھی طرح سمجھ لیں صحابہ کرام کے معیار ہونے کا معنی یہ ہے کہ جو جو نیک امال انہوں نے کیے وہ نیک امال ہم نے اسی طرز پہ کرنے ہیں اچھی طرح بات سمجھنا جو جو نیک امال جس طرح انہوں نے کیے وہ نیک امال ہم نے اسی طرح کرنے ہیں اور اگر ہم سے کوئی گنا ہو جائے تو پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ گناہ کسی صابی سے ہوا ہے یا نہیں جو گنا ہم سے ہوا یہ کسی صابی سے ہوا ہے یا نہیں جو گنا ہم نے کیا اگر وہی گنا کسی صابی نے کیا تو پھر دیکھنا ہے اس گنا کے بعد اس کی کیفیت کیا تھی وہی کیفیت ہماری ہوگی تو صحابہ میں یار حق ہے بات سمجھ آ گی ایک ہے نیک کمال اور ایک ہے گنا ہمارا یہ نظریہ نہیں کہ سابی سے گنا ہوا نہیں ہمارا نظریہ یہ ہے جب گنا ہوا تو پھر کی کیفیت کیا ہوئی ہے اس گنا کے بعد ہماری وہی کیفیت ہو جو سابی کی ہو گئی ہے تو آپ سمجھ لیں کہ ہم صحابہ نقش قدم پہ چل رہے ہیں تو نبی سے گنا اللہ ہونے دیتے نہیں اور صابی سے ہو جاتا ہے لیکن اللہ ان کے نام اعمال میں باقی رہنے دیتے نہیں دوسرا اس پہ سمجھیں ہم یہ کہتے ہیں صحابہ کرام تنقید سے بالا تر ہے صحابہ کے تنقید سے بالا تر ہے رضی اللہ عنہ تنقید سے بالا تر کیوں ہیں اس کی وجہ جن میں رکھ لیں تنقید کی بنیاد دو چیزیں ہیں نمبر ایک نظریات عقائد اور نمبر دو مسائل اعمال جب بھی آپ تنقید کریں گے تو دو وجہ کی بنیاد پہ کریں گے نا آپ مجھ پر تنقید کرتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں یہی <قلت> کہیں گے نا یہ آپ کہتے ہیں عقیدہ ٹھیک ہے لیکن اس کی امال ٹھیک نہیں اور تیسری وجہ کون سی ہوتی ہے تنقید کی دو ہی وجہ ہیں نا یا بندے کا عقیدہ ٹھیک نہیں اور یہ بندے کے ہمار ٹھیک نہیں ہم کہتے ہیں صحابہ تنقید سے بالاتا رہیں کیوں یہ بڑی اہم بات سمجھنا وجہ اگر آپ صحابی پر تنقید کریں گے کہ عقیدہ ٹھیک نہیں جب عقیدہ ٹھیک نہیں وہ صحابی رہتا ہی نہیں ہے جب عقیدہ ٹھیک نہیں ہوگا تو صحابی ہوگا صحابی تو ہوتا ہی وہ ہے جس کا ایمان بھی صوبت نبوت بھی ہو تو اگر آپ تنقید کریں گے کہ اس کا عقیدہ ٹھیک نہیں اس کا مان آپ نے صابی مانا ہی نہیں صحابی ماننے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کا عقیدہ ٹھیک مانتے ہیں. عقیدے کی بنیاد پر تو تنقید کر نہیں سکتے کیوں اگر ہم عقیدہ ٹھیک نہ سمجھیں تو ہماری نگاہ میں سابی ہے ہی نہیں اور عمل کی بنیاد پہ تنقید اس لیے نہیں کر سکتے ہم نے عمل کی بنیاد پہ صحابی مانا ہی نہیں ہے سمجھا گی بات صابی کسے کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں صحبت نبوت اس میں امال کا ذکر ہے کوئی ذکر نہیں تو عقیدے کی بنیاد پر تنقید کیوں نہیں کریں گے اگر کسی کے نظر میں عقیدہ ٹھیک نہیں تو اس کی نظر میں صحابی بنتا ہی نہیں ہے اور جب آپ نے صحابی مان لیا تو عمل کی بنیاد پر تنقید اس لیے نہیں کر سکتے کہ آپ نے عمل کی بنیاد پہ صحابی مانا ہی نہیں ہے تو تنقید سے بالا تر ہے نہ عقیدے کی بنیاد پر تنقید ہو سکتی نہ ہی کے کی بنیاد پہ تنقید ہو سکتی ہے صحابہ معیار حق ہیں اور ہماری حجت کا درج رکھتے ہیں قرآن کریم میں ہے ان آمنوں بھی مسل آمن تم بھی فقر اگر صحابہ جیسا ایمان ہوگا تو تو ہو ہوگے اگر صحابہ جیسا ایمان ہو تم کامیاب میں <تصفيق> اس پر بات سمجھانے کے لیے سوال کرتا ہوں یہ جو قرآن کریم میں صحابہ جیسا ایمان ہوگا صحابہ جیسا ایمان ہمارا ہو سکتا ہے صحابہ جیسا ایمان ہو سکتا ہے کسی کا تو پھر اللہ نے تقریر مالا فرما دی نا تعلیق بالمحال ہو گیا نا یہ تو کہ صحابہ جیسا امان ہوگا تو کامیاب کن جیسا نہیں ہوگا تو کامیاب نہیں ہوگے جب صحابہ جیسے امان ممکن ہی نہیں ہے تو اللہ نے ہم سے صحابہ جیسے ایمان کا مطالبہ کیسے فرما دیا سوال سمجھ آ گیا جواب ذہن میں رکھو مثل کی دو صورتیں ہیں ایک ہوتی ہے مثل کیفیت ایک ہوتی ہے مثل مقدار ایک ہوتی ہے مثل ایک ہوتا ہے مثل, ہوتا ہے مثل فل کیفیت ایک ہوتی ہے فل کمیت میں کمیت کو مقدار کہہ رہا ہوں تو مثل کی دو صورتیں ہوتی ہیں ایک ہوتا ہے مثل فل کمیت ایک ہوتی ہے مثل فل کفیت کمیت اور چیز ہے کیفیت اور چیز ہے کیفیت اور چیز ہے کمیت آہ کمیت, آہ کمیت کا معنی ہوتا ہے مقدار اور کیفیت کا معنی مقدار نہیں ہوتا کیفیت کا معنی مقدار, مقدار کے الگ ایک خاص ذوق ہے جسے ہم کیفیت کہتے ہیں مقدار نہیں کہتے میں اس کی مثال دیتا ہوں جیسے دیکھیں آپ اگر بازار سے جائیں اور پانچ کلو گڑ لائیں اب پانچ کلو گڑ آپ ایک ڈرم پانی میں ڈالیں تو شاید ڈرم کو میٹھا کر دیں یہ پانچ کلو گڑ اس کی مٹھاس ہے اور بازار سے جائیں پانچ کلو گڑ نہ لائیں اب بازار سے آدھی چٹانک سکرین لے آئے سکرین کا نام تو سنے نا سکرین لے آئیں اب وہ ڈرم کے پانی میں ڈالیں تو شاید پانچ کلو گڑ سے زیادہ آدھی چھٹانک میٹھا کر دیں اب ایک ہے گڑ اور سکرین کا حجم اسے کیا کہیں گے کمیت اب گڑ اتنا زیادہ ہے اور سکرین اتنی سی ہے تو ہم کہیں گے کمیت میں گڑ زیادہ ہے اور سکرین کم ہے ایک ہے مٹھاس اب پانچ کلو گڑ کی مٹھاس اور ہے اور آدھی شٹانک سکرین کی مٹھاس है. یہ جو مٹھاس ہے نا یہ کیفیت ہے اب ہم کہیں گے کمیت کو دیکھیں تو گڑ زیادہ ہے اور سکرین کم ہے اور اگر مٹھاس کی کیفیت کو دیکھیں تو آدھی چٹانک میں کیفیت مٹھاس کی زیادہ ہے اور پانچ کلو گڑ میں مٹھاس کی کیفیت کم ہے تو کیفیت اور ہے کمیت اور ہے یہ اعتراض اس وجہ سے ہوا کہ ہم نے یہ سمجھا ان آمن و بسلم آمن تم بھی کا مطلب یہ ہے اگر تمہارے ایمان کی کیفیت صحابہ کے کی ایمان والی ہوگی تو کامیاب ہو آیت کا معنی یہ نہیں ہے عید کا معنی یہ ہے کہ جن جن چیزوں پر وہ ایمان لائے تھے ان ان پر تم ایمان لاؤ گے تو کامیاب ہوگے ایمانیات میں سے کوئی ایک چیز تم نے وہ چھوڑ دیو صحابہ کی تھی اب تم کامیاب نہیں ہو سکتے بات سمجھ ہمیں اعتراض کیوں ہوا کیا ہم نے یہاں مثل سے مراد مسلفل کیفیت سمجھا کہ جو کیفیت ان کے ایمان کی وہ کیفیت تمہاری ہو اب ظاہر ہے جو کیفیت نبوت کی صحبت کی برکت سے ہے وہ بعد میں تو کیفیت ہو ہی نہیں سکتی نا <خصصح> وہ ہو نہیں سکتی اس پر میں دو واقعات پیش کرتا ہوں ایک تو صحابہ کے دور کا جو صحیح مسلم میں موجود ہے اور ایک بعد کا واقعہ جو حضرت امام میں نسائی رحمتہ اللہ علیہ کا حضرات صاحبے کے کا واقعہ کیا ہے نہ آپ نے پڑھا ہوگا یہ پڑھ رہے ہیں دورے والے صحیح مسلم میں روایت موجود ہے حضرت حندلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو مدینہ منورہ کے بازار سے گزرے اور فرمان لگے نافق کا نافق نافا میں منافق ہو گیا اب ابو بکر صدیق ملے تو انہیں پوچھا حندلہ کیا ہوا انہوں نے کہا جب رسول اللہ علیہ وسلم کی مجرس میں ہوتا ہوں میری کیفیت اور ہوتی ہے اور جب بھی بچوں جاتا ہوں تو میری کیفیت اور ہوتی ہے صدیق اکبر فرمان لگے نافق کا ابو بکرن پھر تو میں بھی منافق ہوں میری بھی یہی حالت ہے حضور کے مجلس میں کیفیت اور ہوتی ہے اور گھر جاؤں تو کیفیت اور ہوتی ہے اب کیا کہا جی اللہ کے نبی کے پاس جا کر اس کا حل پوچھتے دونوں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت یہ ہمارا مسئلہ ہے تو آپ فرمائیں ہم کیا کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جو کیفیت تمہاری میری مجلس میں ہے اگر وہی کیفیت گھر جا کر بیوی بچوں میں تمہاری ہو جائے لسافت کو پھر تم سے انسان نہیں فرشتے مصافہ کریں پھر انسان نہیں تم سے فرشتے مصافہ کریں اس کا مطلب کیا ہے کہ فرشتے مصافہ کریں یہ معنی سمجھ آئے گا نا تو پھر حدیث سمجھ آتی ہے فرشتے مصافہ کرنے کا مطلب یہ ہے ایمان کے تین درجات ہیں ایک ہے ایمان رسول ایک ہے ایمان ملائکہ اور ایک ہے ایمان عام انسان فرشت نبی کا ایمان ہمیشہ ترقی کرتا ہے کیفیات میں اور فرشتے کے ایمان کی کیفیت ایک جگہ ہے چونکہ مشاہدے والی ایمان ہے نا تو مشاہدے والے ایمان تو اوپر نیچے نہیں ہونا اور عام امتی کا ایمان اس کی کیفیت کبھی بڑھ جاتی ہے اور کبھی کم ہو جاتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے جو کیفیت تمہاری میری مجلس میں ہے اگر وہی کیفیت گھر بیوی بچوں کے ساتھ ہو تم سے مسافیہ فرشتے کرے کیوں ایک جگہ پہ ایمان کی کیفیت کا برقرار رہنا یہ خاصہ ملائکا ہے امت کا نہیں ہے تو پھر بشرو سے نکل گئے تم تو فرشتوں میں چلے جاؤ گے اس لیے میری مجلس میں ہوگے کیفیت اور ہوگی اور گھر جاؤ گے تمہاری کیفیت اور ہو جائے گی اب جو نبوت کی صوبت سے کیفیت بنتی ہے وہ گھر میں کیفیت نہیں بن سکتی تو جب اب استدلال سمجھیں جب نبی پاک کی موجودگی میں نبی پاک کی موجودگی میں حضور کی مجلس سے ہٹ جانے سے کیفیت کم ہو جاتی ہے تو نبی کو گئے جب پندرہ سو سال گزر جائیں تو پھر وہ کیفیت کیسے ہو سکتی کیفیات تو ہو ہی نہیں سکتی امام نسائی رحمۃ اللہ کے واقعہ شاید آپ نے سنا ہو امام نسائی رحمۃ اللہ پہ ایک عورت فریفتہ ہوگی حضرت امام نے باق کے اندر کزائے حاجت کے لیے گئے وہاں باغات کے بعد چار دیواریاں بنائی ہوتی تھی وہ عورت کو پتا چلا دیوار پلاں گے وہاں پہنچ گئے حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے دوڑے اور اپنی جان بچا کے گھر پہنچے حضرت امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ پہ جب جوانی کا دور گزر ہوا نا ختم ہوا اور بڑھاپا شروع ہوا تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں خیال آیا اگر اس وقت میں اس عورت کی حاجت کو پورا کر دیتا اور بعد میں اللہ سے معافی مانگ لیتا اس کی حاجت بھی پوری ہوتی وہ بھی خوش ہوتی اور میں معافی مانگ لیتا یہ خیال آیا خود ایسے نہیں کیا خیال آیا جب یہ خیال آیا تو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ رونے لگ روئے اس بات پر کہ جب میرا شباب اور جوانی تھی گناہ کر سکتا تھا تو کیا نہیں اور اب کر نہیں سکتا تو ایسے خیال آتے تو حضرت امام نسائی رحمت اللہ علیہ اسی گریہ زاری کے عالم میں سو گے تو خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ نسائی جب تم جوان تھے تو تمہارا زمانہ میرے قریب تھا جب بوڑھے ہو تو زمانہ مر سے دور ہے پریشان نہ ہو یہ نبوت سے بودھ زمانی اثر ہے جو تم محسوس کر رہے ہو یہ نبوت سے بودھ زمانی کا اثر ہے جو تم اپنے دل پہ محسوس کرتے ہو میں صرف یہ بتا رہا ہوں ان آمن و بھی مصر ماں آمن تم ہمیشہ فقر پیدا ہوا کہ ہم نے سمجھا کہ جو کہ فیت صحابہ کے ایمان کیا وہی وہ ہماری ہو آیت کا معنی ہرگز یہ نہیں آیت کا معنی کیا ہے جن جن چیزوں پر ایمان صحابہ لائے تھے ان, ان پر ہم ایمان لائیں گے تو کامیاب ہوں گے ان کے مانیات میں سے ایک کو بھی چھوڑا تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے تو میں بتا رہا تھا نبی معصوم ہے اور صحابہ آگے ان میں صحابہ محفوظ ہے ایک اس حوالے سے آخری بات سن لو جب صحابی اکیلا ہو ہم اس کو مومن کہتے ہیں جب اکیلا ہو ہم اس کو حجت کہتے ہیں جب صحابی اکیلا ہو ہم اس کو معیار حق کہتے ہیں جب صحابی اکیلا ہو ہم اس کو آدر کہتے ہیں اور جب کسی مسئلے پر سارے صحابہ جمع ہو جائیں ہم ان کو نبی کی طرح معصوم کہتے ہیں بات سمجھ آ گئی جب صحابی اکیلا ہو تو محفوظ ہے اور جب سارے جمع ہو جائیں پھر نبی کی طرح معصوم ہے اسے کہتے ہیں اجماع الامت امت معصوم ان الخطا نبی معصوم ہے تو نبی کی امت کا اجماع بھی معصوم ہے اور اس امت سے مراد صحابہ رام کا امت یہ امت کا طبقہ اولہ ہے یہ پہلا طبقہ کا امت کا صحابہ کرام ہے اگر ان کا اجماع معصوم نہیں ہے تو بعد والوں کے اجماع کو کیسے معصوم کہہ سکتے ہیں تو میں یہ بتا رہا تھا صحابی اکیلا ہو تو محفوظ اور جب سارے جمع ہو جائے تو پھر معصوم ہے نبی پاک کی طرح اس کی وجہ تو کئی ہے میں میں پہلے ارض کیا مختصر وقت میں ایک دو باتیں ارض کر رہا ہوں اس کی وجہ ذہن میں رکھو وجہ کیا ہے کہ نبی تنہا نمائندہ خدا ہوتا ہے نبی مکمل خدا کی نمائندگی کی نبی تنہا کرتا ہے اور صحابی اکیلا یہ نمائندہ مصطفیٰ تو ہوتا ہے لیکن تمام اساف میں کامل نمائندہ نہیں بنتا نبی پاک وسلم کے سارے اساف ہیں کسی میں وصف صداقت نمایا ہے کسی میں عدالت نمایاں کسی میں سخاوت نمایاں ہے, ہے نا ایسے لیکن جب سارے جمع ہو جائیں تو پھر اساف نبوت سارے آرے کے سارے جمع ہو جاتے ہیں تو نبی تنہا کامل نمائندہ خدا ہوتا ہے اور صحابی سارے جمع ہو جائیں تو پھر کامل نمائندہ مستفیٰ بنتے ہیں جب اکیلے اکیلے ہوں تو ایک ایک ہوتا ہے اور جب سارے جمع ہو جائیں تو نبی کے سارے اصاف ہوتے ہیں جب اثافے نبوت سارے یا جمع ہو جائیں تو پھر محفوظ نہیں کہتے پھر معصوم کہتے ہیں پھر محفوظ نہیں کہتے پھر معصوم کہتے موسیقی ہیں, موسیقی موسیقی کہتے موسیقی ہیں موسیقی میں اس کو سمجھانے کے لیے کی ایک مثال دیا کرتا ہوں ہمارے بسا کا جلد سے ہوتے ہے چاند ستارے کانفرنس کا ہوتے ہیں نا سے اس کو سمجھا کریں کہتے یعنی تو اس کا صاف مانا یہ ہے کہ ستاروں میں جتنی روشنی آ رہی ہے نا چاند سے یہ سورج سے نکل کے آ رہی ہے تو ہم سمجھانے کے لیے کہتے ہیں کہ جب چاند بکھرتا ہے تو پھر ستارے بنتے ہیں اور جس تب ستارے سمٹ جائیں تو پھر چاند بنتا ہے نبوت بکھر جائے تو صحابہ بنتے ہیں اور جب صحابہ سمٹ جائیں تو پھر نبوت ہوتی ہے اس لیے ہم کہتے ہیں اسمت کو پھیلا دیں تو حفاظت بن جاتی ہے اور حفاظت کو سمیٹ تو پھر اسمت بن جاتی ہے نبی اکیلا معصوم ہوتا ہے اور صحابی سارے مل جائیں تو پھر معصوم ہوتے ہیں ہم نبی کو معصوم مانتے ہیں اور صحابی کو محفوظ مانتے ہیں اور فقہا اور مشتحدین کو معجور مانتے ہیں اور مشتحدین کو یہ لمبا عنوان ہے میں نے تو شارٹ کٹ بات کی بڑے اختصار سے بات سمجھانے کے لیے اعتراضات بہت ہیں میں بلکہ بہت سارے ساتھی جو اس عنوان پہ کام کرتے ہیں نا میں ان سے بھی کہتا ہوں دیکھیں جل سے جلوس آپ کریں میرا تو یہ مزاج یہ نہیں ہے نہ میرا ناروں کا مزاج ہے نہ جلوس کا مزاج ہے نہ میں شرکت کرتا ہوں جلوسوں میں کو بڑا اہم ہوتا ہوں چلا جاتا ہوں ہم, ہوں ہم کہتے ہیں نظریاتی تربیت ہم, ہم سے لو فکری تربیت ہم سے کرا لو عقائد پر اعتراضات کے جوابات ہم سے لے لو یہ ہمارا فن ہے ہمارا موضوع ہے میں صرف ایک دو سوال کر دیتا ہوں جواب آپ نے خود تیار کرنے نہ تیار کرے پھر کبھی میں آ پھر میں کہہ دوں گا اس اب بتاؤ جب ہمارا نظریہ کہ صحابہ محفوظ ہیں اور ان کے گنا اللہ خما فرما دیتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ صحابی کو قبر میں عذاب نہیں ہوتا یہی مطلب ہے نا سات کے بارے میں آپ نے پڑھا نہیں کہ جب ان کو قبر میں دفن کیا تو قبر تنگ ہوگی تو جب صحابی پر عذاب نہیں ہوتا پھر قبر تنگ کی اب یہ جواب آپ کے ذمہ ہے جواب ملے تو مجھے میسج کر دیں منہ ہارس کو کہہ دیں مجھے مل جائے گا اور اگر نہ ملے تو پھر میں جب آؤں گا تو پھر میں آپ کو جواب دے دوں گا لیکن جواب آپ ذہن میں رکھیں کہ اعتراضات ہمارے میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف گالی گلور سے مسئلہ نہیں ہوتا اپنے نظریات کا دلائل سے تحفظ کرنا سیکھیں اور امت میں کچھ افراد ایسے رہنا ضروری ہیں کہ جو دلائل کے ساتھ اپنے قائد و نظریات کا تحفظ کریں بہت ضروری ہے اس لیے میں کئی بار نظرات سے کہتا ہوں ہر بندے کو جلوس بنر گ سیٹا کرو ہر بندے کو جرس سے بنا گسیٹا کرو کچھ اپنے ایسے افراد سنبھال کے رکھا کرو کہ جن سے آدمی نظریات پر پہرا دلائے کچھ بندے سنبھالنے پڑتے ہیں اللہ میں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق تھا فرمائے میں کہہ رہا تھا کہ فقاہ اور مجتہدین یہ ماجور ہے ماجور ہونے کا معنی صرف سمجھ لیں تفصیل تو پھر وقت ختم ہو گیا ماجور ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ امام سے غلطی نہیں ہوتی یہ نہیں ہے ہم کہتے ہیں کہ نبی معصوم ہوتا ہے صحابی محفوظ ہوتا ہے مجھ کے بارے میں ہمارا نظریہ یہ نہیں ہے کہ اس سے خطا نہیں ہوتی ہم کہتے ہیں خطا ہو جاتی ہے لیکن اتنا وہ مقدس ہوتا ہے کہ اس کی خطا پر بھی اللہ اجر عطا فرماتے ہیں آپ اس امام اعظم ابو نفر رحمۃ اللہ کے مقام سمجھیں کہ جس امام کی خطا پر بھی اجر ملتا ہے تو بتائیں اس کی اللہ کے عظمت اور مقام کتنا ہوگا غلطی بھی ہو جائے تو پھر بھی اجر ملتا ہے غلطی ہو جائے تو پھر بھی اجر ہے ہم مجھ کو معجور مانتے ہیں معجور ہونے کا مطلب کیا ہے ہم یہ نہیں کہتے امام سے خطا نہیں ہوتی ہم کہتے خطا پر بھی اللہ عطا فرماتے اس کو سمجھانے کے لیے ہم مثال دیا کرتے ہیں اس کی مثال بالکل آپ اسی طرح سمجھ لیں توجہ رکھنا کہ جیسے ایک سپیشلسٹ ڈاکٹر ہو اور اس کو حق حاصل ہو کسی مرض کے علاج کرنے کا لیکن کوئی ہارٹ اس کے بعد دل کا مریض آ گیا دماغ کا مریض آ گیا ڈاکٹر نے آٹھ گھنٹے اپریشن کیا اور اپریشن کامیاب ہوا اور مریض بالکل ٹھیک ہو گیا اب کیا ہوگا اس کی ڈاکٹری کا مستقل اس کو تنخواہ تو معنیٰ ملتی ہے ڈاکٹر ہے ملازم ہے وہ اس کو تنخواہ مل رہی ہے ڈاکٹروں نے کی لیکن چونکہ اس نے اہم مرض کو لیا ہے اپریشن بہت مشقت سے کیا ہے اپریشن کامیاب ہوا ہے تو اس میں ڈاکٹر کو مزید ترقی مل جاتی ہے مزید اس کو ترقی مل جاتی ہے اعزاز ملتے ہیں لیکن اس نے کوشش بہت کی ہے اس کے باوجود مریض شفا یاب ہونے کی بجائے مریض کی موت واقع ہو جاتی ہے تو ڈاکٹر کی جو اصل تنخواہ وہ ملتی رہتی ہے لیکن علاج کے ٹھیک ان کی جو ترقیات تھی وہ ترقیات نہیں ملنی اسی طرح جب مشتد اپنے مسئلے پر اجتہاد کرتا ہے بحثیت مشتد اس کو اجر تو ایک مل ہی جاتا ہے لیکن اگر اس اجتہاد میں محنت کر کے مسئلہ ٹھیک نکال لیا تو جسے ہم ترقی کہتے ہیں نا وہ دوہرا اجر ملتا ہے اور اگر اصل مسئلہ نہ نکال سکا تو اس کو مشتد ہونے کا اجر تو پھر بھی ملے گا نا اجتہاد کا اجر تو اس کو پھر بھی ملے گا تو ہم اسرے کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہوتا ہے اگر علاج کامیاب ہو جائے تو اصل تنخواہ بھی ہے ترقی بھی ہے اور علاج میں کامیابی نہ ملے تو پھر اصل تنخواہ ملتی ہے ترقیات نہیں ملتی اس طرح جب مشتحد اشتحاد کرتا ہے اشتہاد ٹھیک ہو جائے تو دو راجر ملتا ہے اور اشتہاد میں خطا ہو جائے تو اشتہاد کرنے کا ایک اجر اس کو پھر بھی ملتا ہے تو ہم مشتحد کو معجور مانتے ہیں معصوم ہرگز نہیں مانتے تو خلاصہ کیا ہوا نبی معصوم ہے صحابی محفوظ ہے اور مشتحد معجور ہے بس یہ تین عنوان ذیل میں رکھے تو اللہ نے جس سے امت کی قیامت تک رہنمائی لینی تھی خدا نے اس کو معذور بنا دیا ہے تاکہ لوگ اس پر اعتراض کر ہی نہ سکے کتنا خدا نے اس کو مقام عطا فرمایا ہے پھر ایم ایم میں سے امام صاحب کا مقام کسی سے مخفی نہیں ہے امام صاحب مقام سب سے بلند ہے میں انشاءاللہ پھر کے بھی حاضر ہوا تو اگر یہیں سے ہم بات شروع کر لیں گے آپ پچھلی بات ذہن میں رکھ لیں گے نا تو ہم یہاں سے بات آگے شروع کر دیں گے لیکن آپ اس کا اہتمام کیا کرو ایک دو ساتھی لکھ لیا کرو میں بس اگر مدارس میں جاتا ہوں تو طلبا خطیب سمجھ کر بیان لکھتے نہیں بھی خطیب آدمی ہے میں نے خطیب نہیں ہوں میں تو عقائد کا محافظ ہوں ہماری خواہش ہوتی کہ اس کو طالب علم ہم لکھیں لکھیں اس کو آپ کو ایک دو کتابوں سے نہیں ملنا آپ ہزار کتابوں کا مطالعہ کہاں سے کرو گے آپ کتنے کوتب خانے کھنگال مارو گے تو اس طرح تیار مواد جب ملیں اس کو لکھنے کا اہتمام کریں یہ بھی اچھا ہے چلو دو چار ساتھی ریکارڈ کر لیتے ہیں تو باتیں محفوظ ہو جاتی ہیں اللہ ہم <سلام> سب کی حفاظت فرمشاء اللہ آپ خوش ہوں گے سب کی چھٹی ہے ہم خوش ہوں گے ہمارا سب الحمد للہ رب المین وسلات و السلام اللہ رسول من کا فون کریم الحب اللہ اللہ طیبہ وشفا امین We've